اور مجھے اپنی بعد اپنی قرابت والوں کا ڈر ہے اور میری عورت بانجے ہے تو مجھے اپنی پاس سے کوئی عیسا دے ڈال جو میرا کام اٹھائے